صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف سبحان اللہ گمراہیوں کے اندھیرے سے ہدایت کے اجالے کی طرف آنا یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی میسر آتا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے یقین مانے ان سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں رئیس دار سنت مفتی محمد قاسم اطاری صاحب دامت برکاتم اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ سوالات جو آج کے سلگتے ہوئے موضوع ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت سے ذہنوں میں اس طرح کے اس سے ملتے جلتے سوالات پائے جاتے ہیں جو ہم اس سلسلے میں پوچھتے ہیں تو چلتے ہیں محمود بھائی کی طرف انشاءاللہ پچھلے سلسلے کے آخری سوال اور پھر اس کے جواب کا ذرا سا خلاصہ اور ایک اور سوال جو اسی سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ محمود بھائی فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے جو سوال اور جواب ہوا اس میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مخصوص جو لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ صرف اسی طرف ہو جانا یہ درست ہے یا نہیں تو سب نے اس کا جواب جیسے دیا کہ بعض لوگ خدمت خلق کر رہے ہوتے ہیں علم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں تو اب یہ تھا کہ اگر وہ بقیہ جو فرائض اور ان پر واجبات ہیں جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اگر وہ کسی ایک طرف فار ایگزامپل وہ عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں یا وہ خدمت خلق کرتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے خدمت خلق کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے جیسے استاد برکات ملا علیہ نے وہ فضائل ہمیں بیان بھی کیے اسی طرح عبادات جو ہیں اگر کوئی بندہ حقوق و فرائض کے بعد عبادات میں لگا رہتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے اور اسلام میں اس کی جو ہے وہ خوبی آئی ہے تو یوں یعنی لیکن اس میں سوال جو اٹھتا ہے یا جو سوال اس پہ آتا تھا وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں اچھا اور اپنے حقوق عبادات پورے کر رہے ہوتے ہیں فرائض بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں جو وہ عبادت کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے ٹھیک ہے اب ہم جو کر رہے ہیں وہ بکیا لوگ ایسا نہیں کر رہے وہ ان کو ایک یوں کم تر بھی سمجھتے ہیں اور جو ان کے طریقہ کار مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا بعد اوقات ان کو بھی کم تر سمجھتے ہیں بکیا یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے جی بکیا حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی خدمت خل کر رہا ہے کوئی عبادات زیادہ کر رہا ہے کوئی علم کی خدمت کر رہا ہے یہ سب کچھ درست ہے لیکن کیا اس طرح کے جو مخصوص کام کرنے والے ہیں ویلفیئر کے کام کرنے والے ہیں یا اور اس طرح کے کام کرنے والے ہیں دوسروں کو کم کمتر سمجھنا اگر میں لکھتا ہوں بہت اچھا میں لوگوں کو لکھ کر جو ہے نا وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرتا ہوں اسلام کی خدمت کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مسجدوں میں ہیں یہ تو کچھ نہیں کرتے یہ تو بس ایسے ہی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر رہے جب دوسروں کو کم تک سمجھنا اپنے آپ کو ان عبادات کی وجہ سے یا ان کاموں کی وجہ سے برتر سمجھنا یہ کہاں تک درست ہوگا جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ ایک تو ہے کہ تمام جو ضروری کام ہے ان کو پورا کرنا ان کو پورا کرنے کے بعد اب مختلف لوگوں کی مختلف سلیکشن ہوتی ہیں ان کے انتخابات ہوتے ہیں اب اس میں بھی میں نے ارض کیا تھا کہ اس کی بعدوں کا وجوہات ہوتی ہیں بعد لوگوں کا ذوق کسی چیز میں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ایک ہی کام کرتے ہیں بعد لوگوں کا ذوق دوسری چیز میں ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے وہی وہ کام کرتے ہیں یہ تو ایک پہلو ہے کہ کسی ایک شے کو اپنا لیا جائے یا چند ایک کو اپنا لیا جائے اور انہی پر فوکس کیا جائے لیکن جو دوسرا پہلو آپ نے بیان کیا کہ وہ کام نہ کرنے والوں کو حقیر سمجھنا یا ان کو برا بلا کہنا یا ان کے کام کی ہی تحقیر کرنا کام کرنے والوں کی بھی تحقیر اور اس کام کی بھی تحقیر کرنا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے اب اس حوالے سے میں ارض کروں گا کہ فرائد واجبات تو فکس ہیں سب کو یہ ادا کرنے ہوتے جس کے حق میں وہ شرائط پائی جائیں جس پر زکات فرض اس نے زکات دینی ہے حج فرض اس نے حج کرنا ہے اس سے نیچے ہیں مستحبات بات یہ سنتیں سنتیں ہیں مستحبات مستحبات کا دائرہ بہت وسیع ہے کیونکہ مستحبات عبادات میں بھی ہے جیسے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں پڑھنا تو نفل نمازیں پڑھنا مستحب فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے فرض حج کے علاوہ جتنے حج ہیں وہ سارے مستحب میں آتے ہیں عمرے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو سنت لیکن بیسیکلی مستحب کے وہی اس میں آ جاتے ہیں اچھا اللہ کے رام میں خرچ کرنا زکت کے علاوہ یہ بھی مستحب کے اندر ہی آتا ہے تو اب عرض یہ ہے کہ مستحبات بہت زیادہ ہیں عبادات کے مستحبات اور ہیں معاملات کے مستحبات اور ہیں اخلاقیات کے مستحبات اور ہیں لوگوں سے تعلقات کے مستحبات اور ہیں اب اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایک شخص تمام مستحبات پر عمل نہیں کر سکتا یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایک شخص تمام مستحبات پر عمل نہیں کر سکتا ایک آدمی مسل ساری زندگی بندہ مسجد میں ہی گزار دے احتکاف کے اندر ہی ساری زندگی مسجد میں ہی رہی عبادت میں لگا رہے تو اب جس نے احتکاف ہی ساری زندگی کیا اس نے ایک مستحب پہ عمل کیا اب اس کے ساتھ کما کر لوگوں کو کھلانا غریبوں کی مدد کرنا یہ دوسرا مستحب ہے لیکن جو بندہ ساری زندگی مسجد میں بیٹھا رہے ظاہر اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس مستحب پہ عمل کر سکے تو اسی اعتبار سے اب یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے جن کے اندر عبادت کا ذوق سب سے زیادہ تھا جن کی عبادت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی تراہم رکعن تراہ من تا وا اور اسی طرح دیگر اولیاء کے کے بارے میں اب صحابہ کے رام ہے تو صحابہ کرام میں بھی ہر صحابی ہر ہر عبادت نہیں کرتا تھا کیونکہ ساری کی نہیں جا سکتی ساری کی نہیں جا سکتی کرنے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ جاتے اور نفل پڑھتے رہتے لیکن انہوں نے دوسرا کام اختیار کیا انہوں نے دوسرا کام اختیار اور وہ کام ایسا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا جی. کہ آدمی مسجد نبوی میں احتکام میں بیٹھ جائے وہ جانا تھا دوسرے ملکوں میں اسلام کی جو ہے وہ حدود کو وسیع کرنا تھا اسلام کو پھیلانا تھا اچھا اسی طریقے سے حضرت بزرگ ففاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ترک دنیا زہد زحت دنیا وہ ان کاموں کے اندر رہے جی. زیادہ وہ اسی کے اندر زیادہ مشغول ہے حتیٰ کے جو خلف عربا ہیں ہم خلفۂ اربا کے بھی جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک نمایاں وصف جدا گانا پاتے ہیں شعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا خوف خدا مشہور ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی سخاوت مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت مشہور ہے تو صابۂ کرام کے اندر بھی یوں مختلف طریقے آئمۂ اربا ہیں آئمۂ اربا اگر چاہتے تو صرف عبادت کرتے لیکن اس میں امام اعظم کی عبادت تو آپ کو بہت تذکرہ مل جاتا ہے لیکن بکیہ آئمہ کے حوالے سے عبادت کی اتنی آپ کو نہیں تفصیل ملے گی اتنی مشقت نہیں ملے گی وہ علم کے مستحب میں مشہور تھے سبحان دیکھا سبحان دیکھا سبحان بہت خوش تو آئمہ اربا اسی طرح اوریا کہ ہر ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو شرک سے غرب تک کے سارے مستحبات کے عمل کرتا کوئی غاروں میں نکل گیا عبادت میں رہا کوئی اسلام پھیلانے میں نکل گیا ہاتھ میں تلوار کوئی کسی مستحب میں لگ گیا کوئی کسی مستحب میں لگ گیا تو اس سے پتہ یہ, یہ ساری سیرتیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جن کے اندر رضا الہی کے حصول کا جذبہ انتہا درجے کا تھا وہ بھی سارے مستحبات پر عمل نہیں کر سکے تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ مختلف عبادتوں کو اختیار کر لیتے اس کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہوتی اس کی وجوہات بھی مختلف ہوتی جیسے میں نے ایک چیز میں نے ارد کی تھی کہ بعض لوگ اپنے ذوق کے مطابق عبادت اختیار کرتے ایک آدمی بہادر ہے قوی ہے ہمت والا ہے تو وہ ہمت والی عبادت کو اختیار کر لیتا ہے وہ راہ خدا میں نکل پڑتا ہے وہ اسلام کو اس انداز کے اندر پھیلاتا ہے جس میں طاقت کا استعمال اچھا دوسرا کمزور نحیف سا ہے اسے پتہ ہے کہ بھائی یہ دوسرا کام تو میں کر ہی نہیں سکتا وہ مسجد کے اندر عبادت میں لگ جاتا ہے وہ نواسل کے اندر لگ جاتا ہے وہ ذکر اسکار تصویر کے اندر لگ جاتا ہے تو یہ ذوقیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک آدمی کی ذہنی صلاحیت بہت اعلیٰ ہے اسے پتہ ہے کہ اگر میں علم حاصل کروں گا تو میں علم سیکھنے سکھانے پھیلانے لکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہوں تو وہ اپنی اس صلاحیت کے پیش نظر وہ اسی کو اختیار کرتا ہے اور اس کا ذوق بھی وہی بن جاتا ہے تو ارض کرنے کا مقصد یہ ہے مستحبات عبادات یا دین کے شعبوں کو اختیار کرنے میں بعض اوقات تو ذوق فرمدار ہوتا ہے بعض اوقات صلاحیت فرمدار ہوتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کے مطابق اپنی فیلڈ کو اختیار کیا امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی فیلڈ کو اختیار کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی فیلڈ کے مطابق علم کی صلاحیت ان کے اندر بے پناہ سیکھنے کی ذہانت کی اجتہاد کی علم سکھانے کی تو انہوں نے وہی وہ والی صورت اختیار کی اچھا بعد کیا ہوتا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو چیز اختیار کرتے ہیں نا ایک مخصوص شہ کو اختیار کر لیا وہ کبھی کسی شے کی فضیلت سنتے ہیں تو ان کے دل پہ وہ فضیلت ایسا اثر کرتی ہے کہ بس وہ اسی کے ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو جنت کی رغبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوچھتے ایسا کوئی عمل بتائے کہ جنت میں جائیں سیدھا شواند. میرے دوست ہیں بڑے پیسے والے لیکن ان کا جو جنت کی رغبت ہے نا وہ بڑی زبردست ہے ان کے جب ملاقات ہوگی نا ان کا اکثر و بیشتر سوال ہی ہوگا اس صاحب کوئی جنت کے اندر کوئی محل والی کوئی عبادت ہو کوئی عمل ہو تو بتائیں مجھے وہ اکثر یہ سوال کر رہا انف اندر کر کے کوئی محل ہو جنت کے نا وہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ دنیا میں جنت دے دی لیکن آخرت کے اندر بھی نہ جنت ملے ان کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے اچھا ایک اور بات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جو کبھی قبر کے احوال حشر کے احوال پڑھتے ہیں تو ایسا دل پہ خوف تاری ہوتا ہے اب وہ ان اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن سے جن کی وجہ سے ان کو عذاب قبر سے قبر کی تنگی سے انہیں آخرت کی جو سختیاں ہیں قیامت کی سختیاں گرمی ہیں اس سے ان کو نجات مل جائے جیسے ایک صابر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ شدید گرمی کے اندر انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ان سے کہا گیا کہ حضور اتنی شدید گرمی میں تو روزہ نہ رکھے نا موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا تو اس میں روزہ رکھ لیں تو فرمایا کہ یہ گرمی کا روزہ آخرت کی گرمی سے بچائے تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے آخرت کی قیامت کی گرمی سے بچنا ہے لہٰذا ان پہ یہی چیز سوار تھی تو انہوں نے اعتبار سے عبادت کو منتخب کر لی تو یوں لوگوں کے مختلف وہ ذوق ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ کرتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت واقعہ کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ذرا کمزور تھے جسمانی طور پہ بہت طاقتور طاقت تھے وہ زمانہ وہ تھا جس میں عبادت و ریاضت کا بڑا ذوق تھا بڑا شوق جی تھا, جی تھا. ہر تیسرا بندہ دو دو سے نفل پڑھ رہا ہے جی جی چار چار سو نفل پڑھ رہا ہے جی روزے دماغے رکھ رہا ہے تو ایک ان میں سے جو عبادت گزار تھے بڑے مشہور ولی ہیں وہ بھی انہوں نے امام مالک کو خط لکھا جی کہ حضور پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں حدیث پڑھ لی پڑھا دی طلبہ جمع ہو گئے بڑھا دیا وہ تھوڑا سا نفلوں کی بھی ترکیب کرے جی <laughs> انہوں نے خط لکھ دیا کہ کچھ نوافل ہوں کچھ عبادت ہو یہ بھی کچھ ترکیب بنائے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جس ثواب کی امید آپ اپنی عبادت میں رکھتے ہیں اسی ثواب کی امید میں اپنے علم میں رکھتا ہوں سبحان اللہ بہت سبحان تو آپ نے وہ اختیار کر لیا میں نے یہ اختیار کر لیا اچھا اسی طرح میں نے ایک واقعہ بڑا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نقلی روزے کم رکھتے تھے جی نفلی نمازیں بہت پڑھتے تھے تو آپ سے بھی کسی نے عرض کر دیا کہ حضور اگر نفلی روزوں کی بھی کچھ آپ عادت بنائیں کچھ اس کی بھی کچھ کریں آپ فرمایا میں نے روزہ رکھا نفلی روزے میں نے رکھے لیکن چونکہ آپ بہت ہی کمزور تھے جی. بہت بالکل دبلے پترے بہت کمزور تھے آپ نے فرمایا میں نے روزہ رکھا لیکن مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا جی. میں نے نماز پڑھی تو آسانی سے پڑھ لی سلحان اللہ فرمایا کہ نماز روزے سے افضل ہے اللہ جب میں نے روزہ رکھا تو میں نفل نہیں پڑھ سکا جی تو میں نے افضل عبادت کو اختیار کر لیا اور مخضول کو چھوڑ دیا بہت مراد یہ کہ آپ نفلی روزہ رکھیں اور اس کے بعد آپ سے نفل ہی نہ پڑھے جا سکیں تو اس کی بجائے اگر آپ نفلی نماز بہت زیادہ پڑھ سکیں اس وجہ سے کہ چونکہ آپ نے نفلی روزہ نہیں رکھا تو آپ کی بدل کی طاقت چستی باقی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں تو عرم. اب بہت جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں جن کو تفقعی دین حاصل بہت ہو جن کو دین کی پراپر سمجھ حاصل ہے وہ یہی کرتے تھے کہ جس عبادت کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں आ. یا یہ زیادہ فضیلت والی ہے یا یہ میرے شوق کے مطابق वा. یا اس سے مسلمانوں کو نفع زیادہ ہے बहुत وہ बहुत اس کو اختیار کرتے تھے بعض وہ ہے جن کے سر پہ یہ ایک چیز سوار ہوتی ہے اور وہی اچھی ہے یہ کہ میں افضل سے جو افضل کام ہوگا نا میں وہ کروں گا ٹھیک جیسے میں نے ایک صاحب کو دیکھا ایک اسلام بھائی کو تو ان کے دین میں یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا نا کہ بہترین وہ ہے جو یہ کرے جیسے خیر الناس میں لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے یا یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو یا تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو جو ایسی حدیث ہے نا بہتر کون جیسے جی. وہ مکتبہ المدینہ جی. کی ایک کتاب بھی ہے نا بہتر بے کون, بے کون جی. المدینہ ترمیا کی تو ان کے ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ جو بہترین ہے نا میں جی. نے وہ کرنا ہے تو جی. اب ان کو جو روایت ملتی ہے نا یہ بہتر ٹھیک بٹھ اب, اب یہ کرنی شروع کر دیں یہ بہتر اب یہ کرنی شروع کر دیں تو یہ ذوقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو لہٰذا جو عبادتوں کا انتخاب ہے کہ کوئی کوئی مستحب اختیار کر لے کوئی مستحب اختیار کر لے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کو اختیار کر سکتا ہے اچھا اب اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری چیز کہ ایک, آدمی نے ایک مستحب کو تو اختیار کر لیا دوسرا شخص جو وہ مستحب نہ کرے اب یہ اس کی تحقیق کرتا ہے یہ اس کے اوپر تانگ کرتا ہے یہ اس سے برا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو کام کرتے نہیں جی. یہ طرز عمل کیسا اس میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کی ضرورت ہے اور دوسرا بندہ کسی اور عبادت میں تو لگا ہوا جو ضروری نہیں ہے ہے یہ بھی مستحب لیکن اس مستحب کے ساتھ کوئی بہت بڑی ضرورت وابستہ ہے ٹھیک اب ایسی صورت کے اندر آج یہ آدمی دوسرے سے کہے کہ بھائی یہ بھی تو کرونا یار اس کی تو فی زمانہ اتنی ضرورت ہے اور دوسرا ٹس سے مس نہ ہو اب ایسی جگہ پر تو یہ اس کو دعوت دے سکتا ہے اور اسے تھوڑا سا اس حوالے سے زجر بھی کر سکتا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا دونوں برابر درجے کی عبادتیں ہیں دونوں کے اندر ضرورت کا درجہ برابر ہے تو پھر ایک دوسرے کو فورس نہیں کر سکتا اب جو پہلی صورت میں نے عرص کی کہ ایک شہ کی بڑی ضرورت ہے دوسرا اس کی طرف توجہ نہیں دیا مثال کے طور پہ ایک آدمی پیسے والا ہے نفل نمازیں پڑھے جا رہا ہے نفلی روزے رکھے جا رہے ہیں اس کے پاس پڑوس کے اندر لوگ بھوکے مر رہے لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں علاج کے پیسے نہیں اب ایک آدمی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ یار تم یہ تو کام کر رہے ہو اور یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کا نہیں دیکھنا ان کو بھی تو دیکھو یا ایک آدمی ساری رات نمازیں پڑھنے میں لگا ہوا عبادت اور ریاست میں لگا ہوا اور اس کے پورے محلے کے اندر گمراہی پھیلی ہے چرس پھیلی شراب پھیلی بدکاری عام ہو رہی ہے چوری چکاری ہو رہی ہے لوگ تباہ ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو اب دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ حضورے والا لوگوں کو سمجھانا برائی سے روکنا یہ بھی دین کے حکام میں سے ہے ذرا ادھر بھی تشریف لائیں یہ آپ صرف اپنی ذاتی عبادت میں لگے ہوئے اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو آپ اس طرح بھی تو توجہ دیں یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی صرف یہ نہ کریں بھائی مہربانی ادھر بھی تشریف لائیں تو ایسی جگہوں پر جو ہے وہ کسی کو فورس بھی کیا جا سکتا ہے تاکیدن بھی کہا جا سکتا ہے اس طرح کی وہ چیز بنتی ہے جس کو کہتے ہیں گر پڑے سجدے میں ناداں جب وقت قیام آیا کہ جس وقت کسی خاص عبادت کی اشد ضرورت ہے اس وقت اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی اور دوسرے کام کی طرف لگے ہوئے آج کے زمانے میں مسئلہ لے لیں اگر ویسے تو ہمارے ہاں تو ہر کام کی ضرورت ہے تقریباً لیکن اگر لوگ آپس کی جو خدمت خل کے کام ہے اس میں لگ جائیں ہر کوئی بندہ دوسرے کا بھلا کرنا خیر خائی کرنے میں تو لگا ہوا ہے لیکن مسجد ویران ہے نمازوں کی پرواہ نہیں عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے قرآن پاک اٹھا کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہے اب ایسے وقت میں کوئی دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے اس طرح بھی آپ نے آنا ہے اب ایسی جگہ پر امر بالمعروف بالمارو نہ کرنے کی جو تاکید ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اگر سے بعدوں کا فرض کے درجہ میں نہیں ہوتے نماز فرض ہے سب کو پتا ہے لیکن کوئی پڑ ہی نہیں رہا اب ایسی جگہ پر اس پورے علاقے کے جہاں پر بے نمازی اتنی کسرت ہے کہ مسجد ویران پڑی ہے اب وہاں پر لوگوں کو اور جو عبادت میں مشہور ہے اسے یہ کہنا کہ جناب دوسروں کو فرض کی دعوت تو دے دیں آپ تو نفل ماشاءاللہ اللہ ہی جا رہے ہیں दे दे دوسروں کو تو فرض کی دعوت دیں کوئی مسجد کے اندر تو کوئی آنا شروع ہو تو یہ مختلف صورتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پہ علم کی کمی ہے تربیت نہیں ہے تصوف کا مطالعہ نہیں ہے بزرگ دین کے احوال نہیں پڑے ہوئے دین کو گہرائی سے پڑا نہیں ہے تفقو کی دین حاصل نہیں ہے تو اکثر و بیشتر کراسٹ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے جہاں سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں سختی کر دی جاتی ہے جہاں سختی کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے وہاں بھائی سب خاموش کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی رہتی ہیں اس لیے جو اس طرح کی چیزوں کی حدود ہیں ان کی پہچان بڑی ضروری ہے لیکن عمومی طور پہ ایک جنرل رول کے اعتبار سے میں کرتا ہوں کہ جنرل رول یہی ہے کہ جو بندہ جس مستحب میں لگا ہوا اسے اس سے نہ ہٹایا جائے وہ اپنے کام میں لگا ہوا اپنے کام میں لگا ہوا ایک آدمی تصلیفوں و تعلیف میں لگا ہوا دوسرا نوافل کے اندر لگا ہوا تیسرا خدمت خلق میں لگا ہوا اگر فرائض و واجبات ان میں کوئی ترک کر رہا ہے تو اسے بالکل دعوت دی جائے گی اسے بالکل کہا جائے گا سمجھایا جائے گا لیکن اگر فرائض واجبہ سب کے پورے ہیں اب ہر ایک نے اپنی اپنی فیلڈ کو اختیار کر لیا ہے تو پھر ہر ایک کو اس کا کام کرنے دینا چاہیے پھر دوسرے میں نہ روڑے اٹکائے اور نہ اس کے اوپر کان کریں مفتی صاحب کے اس سوال سے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے دین کا جامع ہونا کمپریہسو ہونا دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کی طرف توجہ دی ہے مسلمانوں کے یا انسانوں کے ذوق کا بھی خیال رکھا ہے جو مختلف عبادتیں ہیں ان میں مختلف جو آپشن دیے گئے ہیں کسی کا دل اگر چاہے تو وہ روزہ رکھے کسی کا دل چاہے تو وہ نوافل میں نماز میں مشغول رہے کوئی ذکر اللہ کی کثرت کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور اگر کوئی خدمت خلق کی طرف جانا چاہتا ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا جن کے سر پر چھت نہیں انہیں چھت دینا اگر کوئی اس طرح کے کاموں میں مشغول ہونا چاہتا ہے اسلام اس کی بھی حوصلہ افزائی فرماتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ایک اور چیز کا بہت خیال رکھتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ کلیکٹلی معاشرے کے لیے کیا چیز بہتر ہے ایز اے ہول جو چیز معاشرے کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے اسلام اس کام کی بھی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور کرنے والوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے سب نے جو فرمایا تو ان لوگوں کے لیے جن کی طرف خاص جو ہے وہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا اور ان کو جو ہے نا وہ रहा کیا جا رہا تھا کہ دوسروں کو یعنی وہ کمتر سمجھتے ہیں مخصوصی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایسی ضرورت نہیں ہوتی بعدوقات یا اس طرح کرنے کی تو ان کے ذہن میں جیسے فقوف الدین یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جب جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ دو عالم مجسم بنی آدم رسول محتشم صلی تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس کے جوابات دیے جو انہوں نے جو ہے نا وہ فرائض تھے واجبات تھے جو مخصوص چیزیں تھیں ان کے بارے میں پوچھا ان کے جواب دیے گئے دین اسلام کی جو بنیادی معلومات تھی ان نے حاصل کی اور اس کے بعد جاتے انہوں نے کہا کہ نہ میں اس سے کمی کروں گا نہ اس سے زیادتی کروں گا تو اب آ کے صلی اللہ علیہ وسلم عید کی صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ شخص دیکھ لیں اب پتہ یہ چلا کہ جو اپنے حقوق اور فرائض واجبات ادا کر رہا ہے اسلام اس کو بھی ایک مرتبہ دیتا ہے اور وہ بھی اپنی جو چیزیں ہیں وہ پوری کر کے جب ساری چیزیں پوری کر رہا ہے تو اس کی ایک عزت ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کرتے ہوئے کچھ عبادت ایکسٹرا کرتے ہوئے دوسروں کی عزت پر حملہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کچھ ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اسلام کی خدمت والا کام کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم دوسروں کی عزتیں پہ کرنے والے دوسروں کی تحقیر کرنے والے بن جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بعض تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو کام کر رہے ہیں وہ دین کا ایسا اہم کام ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے بارے میں تحقیر کے جملے بولنا جو ہے وہ سیدھا ویسی اسلام سے نکال دے گا جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہو صابر رضیہ شریف میں نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کوئی گروپ بنایا اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع اللہ تو اس کے اوپر کسی شخص نے کہا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے تو اعلیٰ درت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جملہ بڑا سخت ہے جس نے کہا وہ توبہ کرے تجدید ایمان اللہ کہ جو لوگ دوسروں کو نمافی دعوت دے رہے ہیں اور دوسروں کو برائی سے منع کر رہے ہیں ان کا کام تو امرم بن مارو اور ناشن علی گڑھ میں آتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے اس لیے جو مثال کے طور پہ جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں وہ غریبوں کے لیے کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس کے بارے میں کبھی ایسا جملہ ہی ہونا چاہیے کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے بھی کوئی کام ہے کرنے हم. یہ میں کوئی کام ہے کرنے کا جملہ تو تحقیر کا ہے نا یہ. جی. اور جو کام ہے وہ دین کے بڑے بنیادی کاموں میں سے لوگوں کا بھلا کرنا غریبوں کی مدد کرنا بڑا بنیادی کام جی. اچھا اسی طرح اس کے اپوزٹ مثال کے طور پہ علماء کے بارے میں دین داروں کے بارے میں مذہبی لوگوں کے بارے میں جو, جو, جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ یار یہ کرتے کیا ہے سوائے ہیں شتفل. اب سوائے نمازوں کے اور کیا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں پڑھنا یا مسجد میں جانا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے مم. کہ جس کی خاص کوئی اہمیت ہو تو یہ جملہ بھی اس کی تحقیر کی طرف جاتا ہے تو یہ کسی عبادت کی تحقیر سے بچنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت میں لگے رہیں اور دوسرے کی عبادت کے اوپر کسی بھی قسم کا کلام یعنی معاشرے کا جو ایک بڑا جو سمجھ لیں ایک, ایک اہم بات ہے اس کو ہم سب ایڈریس کر رہے تھے کہ ہم لوگ عموماً جو معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں بعد لوگ بڑے بولے ہوتے ہیں بولتے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب مذہبی کچھ چیزیں آتی ہیں ان کو کہا جائے یا نہ بھی کہا جائے تو وہ جب تجزیہ تبصرہ کرتے ہیں یا بعد لوگ لکھنے میں وہ ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں حالانکہ ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اسی پر ایک بڑی مجھے اچھی وہ بات یاد آئی کہ یعنی اچھی سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں اس کا میں جواب ارض کر دیتا ہوں جیسے عام طور پہ بہت سے لوگ علماء سے تو بدزنی جو ہے جی وہ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے نا اور بلا وجہ ہی ہوتی ہے جی یہ جی دین تو سوفیا نے پھیلایا جی, جی بہت عام دین تو سوفیا نے پھیلا ہندوستان میں دین پھیلا تو سوفیا نے پھیلایا علماء نے کیا کیا یہ جملہ ایک اتنا حصہ تو ٹھیک ہے کہ سوفیا کے رام نے دین پھیلایا لیکن یہ کہ علماء کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اس سے بڑا باطل اور جھوٹ دنیا میں ہو ہی نہیں بہت مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کروں کہ قرآن پاک کی تفسیر کی کتنی کتابیں ہیں جو سوفیا کے رام کی لکھی ہیں بہت خوب اور کتنی وہ ہیں کہ جو علماء کے کی ہیں جنہیں صوفیہ میں شمار نہیں کیا جاتا ورنہ تو عالم بہرحال صوفی ہی ہوتا ہے لیکن جن کو بطور خاص ہم صوفی کہتے ہیں ایک جدا گانا نام دیکھ کر ایک جدا گانا پہچان کے ساتھ تو قرآن پاک سمجھانے کے لیے پھیلانے کے لیے اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کتنی تفسیریں اور کتنی کتابیں ہیں جو صوفیہ نے لکھی ہیں اور کتنی ہیں جو علما نے لکھی ہیں دین کی دوسری بڑی بنیاد ہے نبی پاکستان جو. جو زندگی کے اور صوفیہ کے رام نے لکھی ہیں اور کتنی وہ ہیں جو علماء نے لکھی جن کو صرف علما کہا جاتا ہے اگرچہ وہ صوفی اب مثال کے طور پہ صوفیہ کے رام نے حدیث کی کتابیں لکھی جیسے ہلیات الاولیا ہے جیسے کتاب کے نام سے ہے. لیکن تو کتاب الظہد نام کی کتابیں بھی علماء کی ہیں جنہیں صوفی کم عالم زیادہ شمار کیا جاتا ہے جیسے امام محمد بن حمل جیسے امام عبداللہ بن مبارک دوسرے نمبر پہ یہ جتنی کتابیں لکھیں یہ صرف تصوف کے موضوع پہ صوفیہ کی رام کی کتابیں اخلاقیات اخلاقیات تصوف کے موضوع پر ہیں لیکن یہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے کیا نماز کو دین کا حصہ ہے یا نہیں یقیناً ہے جب یقیناً ہے تو پھر اس کے اوپر کتنی کتاب نماز کے اوپر روزے پر حج پر زکات پر نکاح پہ طلاق پہ لین دین پہ توفہ تحائف پہ وراثت پہ جس پر قرآن کی آیتیں ہیں تو یہ حج پر یہ جتنے یہ دین کے سارے کام ہیں پھر زندگی کیسے گزارنی سود کے احکام کیا ہیں سود کی حرمت کتنی شدید ہے اس کی کیا صورت کیا حکم رکھتی ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کتنی صوفیہ کی رام کی کتاب ہے تو اگر کلیمہ پڑھایا صوفیہ کرام نے تو یقیناً بہت اچھی بات اگر اخلاقیات کی تعلیم انہوں نے دی ہے یقیناً بڑی اعلیٰ قسم کی بات کی لوگوں کے دلوں میں صبر توکل شکر قناعت یہ پیدا کیا ان کے دل سے حسد بخت قبر کی نہ ریا نکالا انہیں اپنی تربیت میں لے کے ایک عرصے تک سال کے راہ طریقت رکھا ان کو شریعت پہ عمل کا جذبہ دیا نمازوں کا جذبہ دیا روزوں کا جذبہ دیا عبادتوں کا جذبہ دیا ذکر اللہ کا جذبہ دیا یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن انہی چیزوں کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا سبحان اللہ بہت خوب نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا حج کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا ذکر اللہ کی یہ ورد بڑا افضل ہے یہ وظیفہ فلاں فضیلت رکھتے ہیں یہ عبادت فلاں فضیلت رکھتے یہ کس نے ہے تو کتابیں تو ساری علماء نے لکھی نائنٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ کتابیں علماء نے لکھی اور دنیا کے اندر جو دین پھیلا ہے اس کے اندر ان کتابوں کا اور یہ کتابیں لکھنے والے علماء کا اتنا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے صوفیہ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ یہ جو حقیقی دین کے خادم علماء ہیں ان کے اوپر تان و تشریح کی ہو وہ تو ان کو عزت دیتے تھے ان سے محبت کرتے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے ان کی جو ان کی کتابیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے یہ آج کے بیچارے جو ہے وہ جے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہ صوفیہ اور علما کا معاملہ اپنی جگہ ہے یہ بیچارے آج کے سیکولر اور یہ بیچارے آج کے جنہوں نے نہ دین پڑھا پورا پڑھا ہوا نہ تصور پورا پڑھا نہ حدیث پوری پڑھی نہ قرآن پورا پڑھا وہ بیٹھے بیٹھے یہ جملے جناب وہ اچھالتے رہتے ہیں کہ جناب دین تو صوفیہ کے نے پھیلایا ہے اور علماء کرام نے دین کے اندر کیا کیا ہے تو یہ جملے تاریخ سے بھی جہالت ہے کتابوں سے بھی جہالت ہے اور خود صوفیہ کی اپنی دشمنی پر مبنی ہے کہ صوفیہ تو خود ان کی کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ دین جو ہے وہ اپنا پورا سیکھا کرتے تھے دوسروں کو سکھایا کرتے تھے تو لہذا اب یہ وہ جو آپ نے بیان کیا نا کہ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو تحقیق کی نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن یہاں پر تو وہ معاملہ ہے کہ یہ تو تیسرا ہے یعنی ایک تو یہ نا کہ عالم صوفی پہ تان کرے جیسے وہ بھی ہیں عالم کہلانے والے ہیں لیکن صوفیہ کرام سے معذر اللہ بغض رکھتے ہیں ان سے کینا رکھتے ہیں ان کے تانو تشنی کرتے ہیں کتابیں بھی لکھتے ہیں اس کے اوپر لیکن ان کا دماغی رو ہی وہ ہوتی ہے تربیت ہی وہ ہوتی ہے اس انداز میں ایسے علماء کے حوالے سے تم بات نہیں کرتے ایسے تو علماء سو ہوتے ہیں یعنی بڑے علماء ہم تو ان علماء کی بات کر رہے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کو ماننے والے تعظیم کرنے والے محبت اور عقیدت رکھنے والے تو علماء یہ علماء جیسے اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ لے لیں اعلیٰ حضرت کی صوفیہ کرام سے محبت دیکھے غصے پاک سے محبت اللہ اور کسی ولی کا نام آئے تو آلہ کے قلم کی روانی اور القابات کی کثرت دیکھیے امام احمد بن حمبل کتنے بڑے عالم جو جو لیکن آپ کی جو, جو صوفیہ کرام سے آپ کی وابستگی اور آپ کی محبت اس کے واقعات امام آدم رضی اللہ تعالی فضیل بن ایا ابراہیم بن ادم یہ آپ کی جھرمٹ میں ہوتے تھے تو جو حقیقی صوفیاں ہیں ان کی حقیقی علماء پر کوئی کلام نہیں حقیقی علماء پر کوئی کلام نہیں بد عمل علما وہ ہمیشہ سے چلتے ہیں جیسے بد صوفیہ بھی ہمیشہ سے چلتے ہیں غلط صوفیہ بھی تو چلتے ہیں نا وہ صوفیہ یعنی صوفیہ کہلانے والے تو وہ بھی ہوئے ہیں کہ جو سیدھے کفر میں جاتے ہیں باتیں وہ کرتے ہیں معذ اللہ کے جو بالکل ہی جی شریعت کا انکار اور نمازوں کے انکار پہ مبنی ہیں تو اگر علماء میں بد عمل علما ہے تو صوفیہ کہلانے والوں کے اندر بھی پرلے درجے کے جناب بد بات لوگ موجود ہیں لیکن جو حقیقی صوفیہ صبح انہوں نے کبھی حقیقی علماء پر کلام امام غزالی کیا ہیں صوفی ہیں نا صوفیوں کے سردار تصوف کی سب سے بڑی کتاب کس نے لکھی امام غزالی رحمت اللہ تصوف کی صفات اور کمپریہ کے اعتبار سے جامعیت کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب اس کا پہلا حصہ پڑھیں پہلی جلد جہاں پر علم اور علماء کا بیان ہے وہاں پر انہوں نے آئمہ اربا کی شان بیان کی اور آئمہ اربا کی عبادت کو بیان کیا آئمۂ اربا علما کی کیٹاگری کے اندر لوگوں کی نظر میں آتے ہیں نہ کہ صوفیہ کی حالانکہ سرداروں میں سے لیکن ظاہر جو تقسیم ہے اس کے اعتبار में ہم کیا دیتے کہ وہ علما کی کیٹگری में تو جو حقیقی صوفی ہیں وہ حقیقی علماء کی تعریف کرتے ہیں جو حقیقی علماء ہیں وہ حقیقی صوفیہ کے کی تعریفیں کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اب یہ جو کہنے والے نا کہ دین کہا نے پھیلایا علماء نے نہیں پھیلایا ان بچاروں کی طرح ایک لسٹ کہ یہ کس کس کا فرمان ہے جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں نا ان کے لکھنے پوری لسٹ کے اندر اور سب کی پہلے شکلیں بھی دیکھ لیں کسی کی شکل سے بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ صوفی ہے تو آپ مجھے آگے پکڑے داڑھی نہیں ہوگی چہرے پہنڈے اور پینٹ پہنی ہوئی نماز ذوق میں کبھی آئے تو پڑھ لی نہیں ذوق میں نہیں بھی پڑی تو جو یہ جملہ بولنے والے ہیں وہ تو بیچارے نہ ادھر نہ ادھر نہ یہ علماء میں نہ یہ صوفیاء میں اور یہ کلام کر رہے ہیں علماء کرام کے خلاف کہ دین پھیلایا تو صوفیاء نے پھیلایا ارے انہوں نے تو پھیلا دیا تو تم نے کیا کیا اللہ کے بندے تم بھی تو کچھ کر لو دنیا کے اندر تم تو ساری زندگی یا تو سفید سے کرتے رہتے ہو یا تم جو ہے نا وہ اتنا فساد پھیلاتے رہتے ہو یا لوگوں کا سیل خراب کرتے رہتے ہو یا دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق میں نہ تیرہ کے اندر تو تم کس اعتبار سے یہ جملہ بولتے ہو تو یہ تحقیر کی بدترین صورت ہے آپ نے تو اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ چلیں یہ کچھ تو کر رہا ہے کچھ تو کر رہا ہے دوسرا بھی کچھ کر رہا ہے اب یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دوسرے کے کچھ کو اتنا نہیں زیادہ سمجھ رہا لیکن یہ جو تیسرا برامد ہوا یہ تو وہ کلام کر رہا ہے کہ نہ وہ ان میں نہ ان میں جی اور یہ تھوڑے تھوڑے کرنے والوں پہ کلام نہیں کر رہا یہ ادھر والے علماء وہ بھی بہت سارا کام کرنے والے والے والے علماء وہ بھی بہت سارا کام کرنے والے. بہت سارا سارا کام کام کرنے کرنے صوفیہ یہ تو ان کے اوپر کلام کر رہا علامہ سوتی رحمت اللہ علیہ عالم ٹھیک تین سو سے زیادہ کتابیں دین کے پھیلانے کے اندر اتنا بڑا ہاتھ ان کی کتابیں تو تین سو سے زیادہ ہیں لیکن ان کتابوں کی جلدیں دو ہزار کے قریب ہے علامہ نبانی رحمتہ اللہ علیہ علما کرام کے اندر ایک سرخیل ہے سو کے قریب کتابیں ہیں اور کتابوں کی تعداد سو ہے جلدوں کے اندر لے کے جائیں تو وہ پانچ سو کے قریب پہنچتے ہیں اعلیٰ رحمت اللہ ظاہر علما کی کیٹاگری میں آتے ہیں. ایک ہزار کتابیں ہیں تو دین اگر ان کتابوں سے نہیں پھیلا اور اگر دین علامہ سیوتی سے نہیں پھیلا اور اگر دین جو ہے وہ علم اربا سے نہیں پھیلا اور اگر دین جو ہے مفسرین سے نہیں پھیلا محدثین سے نہیں پھیلا اگر امام بخاری سے امام ابو داود سے امام نصائی سے امام ترمدی ابن ماجہ سے اگر دین امام داروی سے نہیں پھیلا اگر دین جو امام دار قطنی سے نہیں پھیلا اگر دین امام اظہبی سے نہیں پھیلا اگر دین امام اسکلانی سے نہیں پھیلا اگر دین جو ہے وہ علامہ ایمی سے अगی نہیں, अगی نہیں, نہیں پھیلا اگر دین علامہ سیوتی سے نہیں پھیلا یہ تو, پھر دین تو آپ, فرما آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ پتا نہیں ہوتا کچھ جو ہے نا یہ نہیں کرتے پڑا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ تو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت جو ہے نا وہ مفکر یعنی سمجھتے ہیں کہ ارستوں کی جو ہے نا فکر ان پر ہی آگے ختم ہوتی ہے اور فلسفہ جو ہے وہ ایسا وہ لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں فرمان کو پتا ہی نہیں ہے ذرا اس بات کو اگر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مطلب یہ لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑا کام بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ سمجھ بھی ہے اور ہم جو ان لوگوں کے خلاف جن لکھ رہے ہیں یعنی حقیقی علما کے خلاف جن کے بارے میں جن کی صفات آپ نے بیان فرمائی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ جتنے ایسے کہنے والے نا آپ ان کے ساتھ ٹائٹل دیکھنے کیا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے نا ایک شخص علامہ ہوتا ہے ایک مفتی ہوتا ہے ایک صوفی ہوتا ہے ایک پیر ہوتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ٹائٹل دیکھ لیں ٹائٹل ہوتا ہے ناول نگار ٹھیک ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے پروفیسر صاحب ٹھیک تو اب جب ٹائٹل ہی اس قسم کے ہیں اور یہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس, یہ ٹائٹل ہی بتا دیتا ہے کہ ان کا مطالعہ کیا ہے जी. ناول نگار آخر قرآن پڑھ کے تو نہیں ناول لکھتا ہو जी. ناول نگار نے ناول ہی بہت سارے پڑھے ہوں گے نا زبان پڑھی ہوگی لینگویج سیکھی ہوگی آگے اس کا دماغ کی تیزی ہے کہ وہ ایک خوبصورت سا ناول لکھ لیتا ہے اچھا ادیب جو ہے تو اس نے ادب ہی پڑھا ہوگا نا تو جو دین ہے وہ ادب کی کتابوں میں تو نہیں دین تو قرآن حدیث کے اندر ہے تو ایسا کبھی بھی کوئی بات کرنے والا ہو نا دنیا کے اندر کبھی بھی بات کرنے والا ہو اس سے صرف اس کا مطالعہ پوچھ کیا آپ یہ بتا دیں دیکھئے آپ نے قرآن پڑھا پورا آپ نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی آپ نے دین کو کتنا پڑھا ہے آپ نے کتنا عرصہ دین میں گزارا ہے تو پتہ چلے گا کہ اس نے پورے تیس بتیس دن دین پڑھنے کے اندر گزارے ہوئے ہیں ایک صاحب ہے وہ دین کے اوپر رائے دیتے رہتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے وہ دین پر رائے دیتے ہیں نا تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ میں ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کی ہے اور یہ میرے جو سامنے ریسرچ کا حاصل نتیجہ ہے اور وہ حاصل نتیجہ اکثر جو ہے نا وہ صحیح کے برخلاف ہی ہوتا ہے یعنی وہ غلط ہی ہوتا ہے وہ غلط اس لیے ہوتا ہے وہ عام طور پر سلانہ ہی مطالعہ کرتے ہیں رمضان کے آس پاس آگے پیچھے اور اس وقت وہ اس ایک موضوع پر ہی مختلف آرٹیکل اور مختلف چیزیں پڑھ کے اس کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں جبکہ دین کا جو فہم ہے وہ کبھی ایک موضوع کو صرف پڑھ کے حاصل نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت سارے بہت سارا ایک وسیع میدان ایک وسیع دریا ہوتا ہے اس کے پیچھے قرآن بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے احادیث بھی ہوتی اس کے پیچھے جو امت کے سابقین اولین ہیں ان کا جو فاہم دین ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس میں امائے مجتین کی آرا بھی ہوتی ہیں اس میں حکمت شرعیہ اور مقاصد شرح کو بھی سمجھنا ہوتا ہے اس کے اندر تقوی اور خوف خدا کا بھی عمل دخل ہوتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد کوئی بندہ رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کے درست ہونے کا ایک گمان یا گمانے غالب ہو جاتا ہے جس بندے نے دین نہیں پڑا اور وہ دین پہ رائے دیتا ہے نا اس کی رائے تو ویسی پکڑ کے دس بن میں ڈال دینی چاہیے کہ جس نے دین نہیں پڑھا اور وہ دین پہ رائے دے رہا ہے جس نے قرآن کو صحیح سمجھ کے نہیں پڑھا اور وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے جس نے احادیث کو پوری طرح گہرائی اور غصہ سے مطالعہ نہیں کیا اور پھر وہ اس کے اوپر کلام کر رہا ہے تو پھر اس کی رائے کو ویسے بغیر سنے ہی جو ہے نا وہ سائیڈ میں کر دینا چاہیے دین کی رائے دین داروں سے خوف خدا رکھنے والوں سے دین کی سمجھ رکھنے والوں سے اور دین کی سمجھ میں جنہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے انہیں سے لینی چاہیے ویسے بھی اسپیشلائزیشن کا دور ہے ہم کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں جب تو لوگ جو ہے نا اس میں دیکھتے ہیں جی یہ ڈاکٹر ہے اگر تو یہ کیا چائلڈ سپیشلسٹ ہے اچھا یہ جو ہے ان کا مطالعہ ہے اگر یا یہ پروفیسر صاحب ہیں تو یہ کس فیلڈ کے ہیں اچھا سپیشلائزیشن کا دور ہے تخصص کا دور ہے مخصوص فیلڈ میں لوگ جا کر لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں ان کی اس شعبے میں رائے جو ہے وہ پوچھتے ہیں مانتے ہیں آگے جو ہے وہ دیتے ہیں جی یہ فلاں کی رائے ہے جو اس فیلڈ میں ماہر ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے ٹھیک ہے ہم سب لوگ مسلمان ہیں ہم نے کلمہ طیبہ پڑا ہم نے جو ہے نا وہ چھ کلمے یاد کیے ہم نے شروع میں نمازیں پڑھی گھر والوں سے ہم نے جو دیکھا وہ ہم عمل بھی اتنا کر لیتے ہیں لیکن اس معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم وہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھی کوئی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے یا اس میں بھی کوئی مطالعہ ہوتا ہے اس میں تو کہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے ہم رائے دیں گے تو یہ رویہ جب ہم بقیہ پروفیشن میں مان لیتے ہیں بقیہ چیزوں میں مان لیتے ہیں حالانکہ وہ عام سی چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی بھی عام بندہ جو ہے وہ کسی ڈاکٹری پروفیشن میں رائے دے رہا ہوتا ہے تو ہم بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار جب تمہیں نہیں تو تم کیوں بات کر رہے ہو یعنی خود یہی لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں یار تم نے جب پتا نہیں تو کیوں بات کر رہے ہو فلسفے کا کوئی استاد ہے تو وہ کہے گا یار تم نے جب یہ پڑھا نہیں تو تم کیوں رائے دے رہے ہو لیکن خود اپنے اوپر جب دین اسلام جو اتنا حساس موضوع ہے اور اس کو منع کس نے کیا ہے کہ آپ اس پر رائے نہ دیں آپ پڑھیں اتنا مطالعہ کریں اتنی جو اس کی لوازمات ہیں وہ پورے کریں آپ اس کے اوپر لکھیں کوئی آپ کو منع تو نہیں کر رہا تو یوں ہم جب یہ چیز مانتے ہیں کہ ہر جو علم ہے اس کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں کچھ سیکھنے کے اپنے ذریعے ہوتے ہیں مخصوص جگہوں سے سیکھا جاتا ہے مخصوص لوگ اس کی اونچ نیچ بتاتے ہیں تو یہ اونچ نیچ ہمیں علما سے حاصل ہوتی ہے علما کی بارگاہ میں حاضر ہوں پڑھیں اس کو تو پھر پتا چلے گا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کتنا صحیح اور کتنا ہے یعنی خود پر ہی یہ پھر سوچ لیں یعنی علما کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا بیٹھیں یا مطالعہ کریں اور آ کے پوچھیں تو پھر پتا چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور سامنے دلائل آ جائیں گے یعنی کوئی ان کو جو کہہ رہا ہے تو اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے استاد نے اشاد فرمایا تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو غلط ہے یا اپنی طرف سے کوئی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث اسی پر ناطق ہے کہ جو جاہل فتویٰ دیتا ہے وہ اس کا جو جاہل فتویٰ دیتے ہیں جو جاہل دین کی بات کرتے ہیں تو ان کی کس طرح مذمت آئی ہے اس کے اوپر لانت کی گئی ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو مسئلہ بتانے والا ہے. اس کے اوپر لانت آئی ہے صحیح تو یوں مطلب یہ, یہ نہیں کرنا چاہیے جو جو لوگ ہیں جن کی جو فیلڈ ہے ان سے پوچھ لیں اگر اس طرف جانا ہے تو پوچھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے راستے جو آسان ہو جائیں گے جی مدنی چینل کے ناظرین اگر گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو جو جس چیز کا ماہر ہے اس چیز کے بارے میں اسی سے پوچھا جائے آپ کسی ہاسپٹل میں کسی انجینئر کو آپریشن کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے اور آپ سڑکوں پر بنتے ہوئے پلوں کی نگرانی کرتے ہوئے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوگا اور انجینئر جو ہے وہ اس پل کے قریب ہوگا اسی طریقے سے جب دین کی بات آتی ہے تو دین ان تمام چیزوں سے زیادہ نازک ہے ایک کہا ہوا جملہ اگر غلط سمت میں جا رہا ہے تو یہ مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے اور پھر بولنے والا جب بولتا ہے تو اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اسے جہنم کی گہرائیوں میں گراتا چلا جاتا ہے اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ رکھ کر اور پھر اس کے مطابق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرنا اچھا مصحف دران گفتگو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کمپریہسو دین جامع ہے پھر سوالات کے جوابات جب آپ دے رہے تھے تو ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ڈائمنشنز اور ڈائریکشنز کو دیکھتے ہوئے آپ جواب دے رہے تھے تو اسلام جو ہے بڑا جامع مذہب ہے بڑا کمپریہنسو مذہب ہے اگر میں یہاں پوچھنا چاہوں کہ کوئی ایسی آیت جو قرآن کریم سے ہو اور وہ آپ بیان فرما دیں جس میں دین کی جامعیت کا بیان ہو دیکھیں اس میں ارتھ یہ ہے کہ دین اسلام کا جامع ہونا تو بڑا واضح ہے جی اس کو ہم انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے اب پہلی بات میں یہ ارد کروں کہ دیکھیے جب دینی اسلام کو سمجھنا ہو کیونکہ ابھی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں پرابلم کہاں آتا ہے کہ دین کو پورا نہیں سمجھا جاتا اس کے کسی ایک جز کو سمجھ لیا جاتا اور جز کو لے کے کہا جاتا ہے کہ یہی دین ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام تو ہے ہی خدمت خلق نام جی دوسرا کہتا ہے نہیں اسلام تو ہے ہی عبادتوں کا نام اسلام تو ہے ہی عقیدوں کا نام بعض آنکھوں سباق میں یہ جملے درست ہوتے ٹھیک لیکن بعد یہ غلط ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات دیکھ لیں یہ بات سمجھ لیں کہ دین کے جو بنیادی سورس ہیں وہ دو ہیں دین کو دیکھنے سمجھنے کے لیے جو بنیادی سورس ہیں سیکھنے کے لیے وہ دو ہیں ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جب تک پورے قرآن کا نہیں کریں گے اور جب تک پوری سیرت بشمول نبی پاک کے کے مطالعہ نہیں کریں گے تب تک دین کی پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی تب تک پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی اچھا صرف قرآن پڑھیں گے تو بھی بہت ساری چیزوں کے اندر الجھن کا اور ابہام کا شکار ناقص رہ جائے گا صرف प्रुण. قرآن پڑھیں گے प्रुण. اور حدیث کو اور سیرت کو سائیڈ میں کر دیں گے نہیں پڑھیں گے تو بھی قرآن کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک جدا ٹاپک ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کرنا ہے اب جب پورا قرآن پڑھیں اور جب پوری سیرت دیکھیں کیونکہ قرآن تھیوری ہے اور نبی دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پوری چیز تو چند آیات کو لے کر اگر اس کے اوپر سمجھیں گے کہ ہم پورے دین کی بنیاد اس پہ رکھ دیں تو اکثر و بیشتر غلطی کا شکار ہو جائیں گے اب قرآن پاک کے اندر کسی جگہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی جگہ پورے کے پورے دین کو بیان کر دیا گیا ہاں کچھ ایسے جملے ہیں کہ جو دین کی بہت ہی بڑی بنیاد ہے بہت ہی بڑی بنیاد ہے جیسے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے اب ربوبیت کے ماننے سے مراد یہاں پر اللہ تعالی کو اس کے جملہ احکام اور صفات کے ساتھ ماننا ہے وہ ساری چیز اندر آ جاتی اچھا لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک وہ جس سے دین کی وسعت اور جامعیت کی طرف ہمیں بڑے واضح اشارے ملتے جیسے قرآن ایک آیت مبارکہ وَبن اذا البعص و اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو افعال جو اعمال بیان کیے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اس کے اندر دین کے بہت سے شعبے آ جاتے ہیں دین کے بڑے بڑے بنیادی شعبے آ جاتے ہیں جیسے سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو ایمانی آ گیا آمنا بلائی ولیملاک دین کے جو جنہیں ضروریات اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان کتابوں پہ ایمان رسولوں پہ ایمان آخرت پر ایمان یہ, یہ چیزیں آ گئی اچھا اس کے بعد وہ آت المال اللہ خب اللہ کی محبت میں مال دینا کسے القربہ رشتے دار ولیما ول یعنی غریب یتیم رشتے دار محتاج مسافر جو ضرورت مند ہے اسے مال دینا تو اب یہ جو حقوق جو دوسروں کی خیر خاہی ہے, ہے غریبوں پہ مال خرچ کرنا ہے وہ اس کے اندر آ گیا اب اس کے بعد وہ لو پونا وعدہ پورا کرتے عہد پورا کرتے جا وہ کر لیتے پھر اس کے بعد تنگی ہے سختی ہے لڑائی کا موقع ہے ڈٹے رہتے ہیں صبر دکھاتے ہیں یہ اس کے کردار اس کے اوساف اور اس کے اخلاق باطنی جو اخلاق ہیں یہ ان کا بیان تو اب یہاں پر دیکھیں ایمان ہے عبادات ہیں اس میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے اس میں غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے اس میں اپنے ذاتی جو کردار کی چیزیں ہیں وہ بھی بیان ہیں تو اس میں سے ہمیں متعدد چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر مل جاتی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں جیسے اور آیت مبارکہ اللہ, اللہ ولم ما هم سبحان اس میں راہ خدا میں خرچ کرنا غصے کو پی دینا معاف کر لوگوں کو معاف کر دینا دوسروں پہ احسان کرنا اور غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرنا تا اس میں اب یہ اپر گسر احسان کرنا اور غصے کو پی جانا راہ خدا میں خرچ کرنا خا اپنی حالت اچھی ہے یا بری ہے خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے تو یہ ایک اور طرح کے اوصاف اور کردار اور اخلاق کو بیان کرتی ہے تو یہ بھی سارے دین کے اندر داخل اب اس طرح کی اور میں دوسری جگہ سے وہ ساری آیات پڑھ سکتا ہوں تو اس طرح کی متعدد وہ آیا تو ہیں کہ جن میں دین کی بڑے مختلف پہلوؤں کو جامع انداز کے اندر بیان کیا گیا لیکن اوورال آل ارتھ یہ ہے کہ دین کو پورا سمجھنے کے لیے پھر پورا ہی قرآن پاک پڑھنا نبی فاطل اسلام کی سیر اور آپ کی احادیث کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہے جب اسے ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر پورے کا پورا دین ہمارے سامنے آ جاتا ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین دین جامع ہے اور اس کی جامعت ایسی ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو کوئی بھی اسپیکٹ ہو آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں دین اسلام آپ کو گائیڈ لائنز دیتا ہے دین اسلام آپ کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے جب آپ دین اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بن جاتے ہیں اور کامیابی آپ کے قدم چنتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم